بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک وہو رقل کل قدیر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے بے حساب برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی بیان فرمائی ہے اور اپنی ذات کو ملک و سلطنت قدرت و علم اور حکمت جیسی صفات کے ساتھ متصف کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ عظمت و بزرگی والا ہے اس کی خیر و برکت عام اور اس کا احسان تمام مخلوقات کو شامل ہے اس کے عظیم ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہی عالم بالا اور عالم زہری کا شہنشاہ ہے اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور وہی تنہا ان میں تصرف کرتا ہے اس کے عظیم ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے اپنے کمال قدرت کے ذریعے آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کے عظیم ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر قادر نہیں اس نے انسانوں کو زندگی دے کر دنیا میں بھیجا اور انہیں خبر دی کہ ان کو موت لاحق ہوگی اور وہ دار فانی سے کوچ کر کے دار آخرت کو سدھاریں گے تو جو کوئی اس دار فانی میں اللہ کے عوامر کو بجا لائے گا اور نواحی سے بچے گا اسے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اچھا بدلہ عطا کرے گا اور جو کوئی یہاں اپنی شہوتوں کا غلام بن کر زندہ رہے گا اور اللہ کے عوامر کو پسے پشت ڈال دے گا اسے بدترین بدلہ ملے گا آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا زبردست ہے ہر عزت و بڑائی اسی کے لیے ہے اور تمام مخلوقات کی گردنیں اسی کے لیے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اپنے توبہ کرنے والے اور اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے